اعوذ باللہ الشیطان و بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد, و علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقرر حکنٰ شمہ اور باقی تمام سامعین خارن گرامی کو شموس نے ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں فی الحال سلسلے سلسلہ درس بابو سلاد اندر نمبر چھیالیس فورٹی سکس اور صفحہ نمبر سکسٹی فور چھ چھالیس چونسٹھ صفر نمبر چونسٹھ سکسٹی فور اور ستر نمبر پانچ سے آج کا درس وہ چاہتا ہے آج کا درس جو ہے نماز جماعت کے حوالے سے ہیں ہاں ہر چند جو ہے خواتین کے لیے نے جماعت خرچی کے وارف قلاحت کی کتاب کے اندر موجود ہے لہذا بابِ سلام میں یہ بحث بھی ہم آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو حضرت حسم ممن عرواث فرماتے ہیں اما صلاحت الجماعت بھارت جماعت کی نماز پانچ وقت میں فہ فرض الخفاتی یہ فرض کفائی ہے لل جال مردوں پر فرض کیفائی کا مطلب ایک فرض آئینی ہے اس کے مقابلے میں فرض ہے فرض آئینی وہ فرض اور لازمی اور واجبی حکم میں اللہ کی طرف سے قرآن سنت کی روشنی میں ثابت جو ہر مقلف کو کرنا پڑتا ہے ایک کے کرنے سے دوسرے سے نہیں چھٹتا جیسا ہمارے پانچ وقت کے نماز سے ہاں ماں نے پڑھ لیا تو بیٹی سے نہیں چھٹے گا بیٹی نے پڑھ لیا ماں سے نہیں چھٹے گا ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا پڑے گا ہاں نہیں پڑیں نہیں پڑھیں گے ہر ایک اپنے خود اپنے جہ پر گناہ گار ہے لیکن فرض کے فائی ان واجبی احکامات کو یہ عام طور پر اجتماعی عملیات ہیں کچھ لوگوں نے بھی انجام دے دیا تو باقی سب پورا جو ہے محلہ پوری شہر پوری آبادی گنہ ہونے سے بس جاتا ہے جیسے اس میں ایک مثال فرض کفائی میں ایک مسلمان فوت ہو جاتے ہیں اس کا دفن کرنا اس کو غسل دینا اس کو کفن پہنانا یہ دفن کفن کے آنکھ اس پر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفائی ہے یعنی چند ایک مسلمانوں نے اس کام کو کر لیا تو باقی پورا محلہ والوں گنہگار ہونے سے بس جاتے ہیں. ایسے ہی فرماتے ہیں جو ہے یہاں پر جماعت جو ہے ہر محلے میں جماعت قائم کرنا ہر کمیونٹی میں جماعت قائم کرنا پانچ وقت کی مردوں پر فرض ہے اب اس میں یقینی بات ہے سارے مرد تو نہیں پہنچ پائیں گے تو کچھ لوگ جو ہے ضرور وہاں جمع ہو جائیں اور وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں یہ مردوں پر واجب ہے کہ وہ نمازوں کو جماعت سے کھڑا کریں اس لیے مردوں کو بجونی کسی اور کے گھروں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ فرض ہے مردوں پر فرض کے ہے اور جتنا زیادہ جماعت میں لوگ زیادہ آئیں گے اتنا ان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے لہٰذا مردوں کو ہر صورت میں جماعت میں خود کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اس عظیم فرضے کو ادا کرنے میں آپ کا کردار ہو اور آپ اس ثواب میں شامل ہو جائے ہاں جس طرح عادث میں آتا ہے جو لوگ جماعت میں شرکت اگر کسی مسجد میں دس آدمی سے زیادہ ہونے لگ جائیں تو خطے فرشتے اس کی ثواب اتنے زیادہ ان کے لاجر ہے لکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ثواب لکھائی سے اجتماعی اس عمل کے لیں اور یقیناً جماعت کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ مسلمان اگر پانچ وقت مسجد میں پہنچتے رہیں گے تو اسلام کے حالات سے بھی مسلمانوں کے حالات سے بھی محلے کے حالات سے بھی مومنوں کے حالات سے بھی آگاہی ہوتے رہیں گے یہ بہت بڑی خدا سے رابطے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی رابطے کا بہترین ذریعہ ہے ایک بندہ نماز میں نہیں پہنچتے ہیں پانچ ٹائم کا تو پوچھتے ہیں وہی کیا ہوا کہاں ہیں بیمار تو نہیں ہے کس مشکل میں تو نہیں خبر پوچھتے ہیں اس طرح مومنوں کے آپاس کے رابطے مضبوط رہتے ہیں کہ حالات سے بھی آپ باخبر رہتے ہیں اس اس عظیم فرضے کے میں وہ ایک اجتماعی فائدہ ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے تو یہ شاع اماں بار صلاحۃۃ الجماعت جماعت کے جو نماز ہاں جی نماز جماعت جو ہے فائیہ یہ نماز فرض الفرض الل کے فرض الفرض اللّ کے فاتِ فرض کے فائیہ اللہ جال مردوں پر خواتین کے لیے خواتین اگر کسی مالمی جماعت میں نہ پر کوئی گناہ نہیں پر فرض نہیں کیا کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا مرد اور سب بالغ لوگ مسجد میں چلے جائیں تو گھر کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے بچوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سے کاشاء اللہ نہیں ہوں سمجھو کام ڈیوائڈ کیا یا خواتین کو گھر کی ذمہ داریاں دے دیں مردوں کو جو اجتماعی کاموں پہ لگا دیا تاکہ دونوں مل کر معاشرے کے نظام سنبھال سکیں تو ہم اپنے پاس کل سواد جن پر ہر آبادی ہے سوات ویسے لفظی تعمیر تو سواد کا سیاہی کا ہے کے معنی میں لیکن یہاں پر جو ہے آبادی کے معنی میں کہ جہاں لوگ کثرت سے لیتے ہیں کیونکہ سارے لوگ بہت لوگ جب جمع جائیں گے نا ان کے سار سارا کا کال ہے اسی سے یہ سواد آبادی کے معنی میں لیا ہے تو ہر آبادی وہ آبادی جیسے منل من البلداں شہروں میں سے ہاں جی والن بستیوں میں سے دیہاتوں میں سے ولاشام اور صحرا نشنوں میں سے وہ ارباب الخیام اور خانہ بدوش ارباب وال رب مال قیام خیمے ٹینٹ ارباب خیام یعنی خانہ بدوش یہ وہ لوگ جو یہ ٹینٹ وغیرہ اپنے ساتھ لے کے سال بھر گھومتے رہتے ہیں ایک جگہ پر نہیں رہتے ہیں اپنے جانور پر فیملی سمیت جانوروں کو چراتے ہیں اسی سے وہ انہیں کو بیچ کر ان کے دودھ باقی چیزیں بیچ کے اپنی زندگی گزار کرتے ہیں ان کو ارباغ خیام وہ بھی ایک کمیونٹی ہے اپنے جگہ پر ہاں جی ان سب میں جو ہے لم یقین نہ ہوفیا ان مختلف کمیونٹیز میں گاؤں میں دیہات میں شہر میں آبادیوں میں نہ ہو اقامت الجماعت ہی. اگر وہاں کوئی اقامت جماعت نہ ہوتا ہو ہے وہاں کبھی بھی جماعت کی پانچ وقت کی نماز کبھی بھی جماعت سے نہ پڑھی جاتی ہو تو کل لوگ اشوک تو وہ پورا کمیونٹی والے وہ پورا وہ گاؤں جس میں کوئی جماعت قائم نہ ہو گاؤں والے وہ شہر جس میں کوئی جماعت نہ پوری شال والے وہ سیرا نشین کی کمیونٹی ہے اس میں کوئی جماعت نہ وہ سب و رواب خیام خیا خانہ لوگ ان میں کبھی بھی کوئی جماعت نے کھڑا نہیں کرتا ہے کوئی بھی مد نہیں جاتا وہ جماعت رہ جاتا ہے تو کل سا تو وہ سب گناہ گار ہے وہ ان اور اگر وہ لو جماعت پھر تر کیا اور اگر یہ لوگ حد سے گزر جائیں پھر کیا جماعت چھوڑنے میں اور یہ لوگ جماعت چھوڑنے میں حد سے گزر جائیں یہ مطلب کہ کبھی بھی وہاں جماعت قائم نہ ہو سار کئی سال گزر جاتے ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں کوئی ایک ٹیم کے بھی جماعت نہ ہوتا ہو تو اور وہ حالانکہ یہ سب مسلمان ہیں مسلمان ہونے کی وجہ وہاں جماعت مکمل طرح ہو تو وہ جب الامام تو وہاں کے امام مسلمین پر مسلمانوں کے امام پر ہاں وہ سارق اور تمام مسلمان حاکموں پر جن کے ہاتھوں میں پاور ہیں پھر دار اسلام مسلمان ممالک میں موجود جو ہے تمام حاکموں اور امام پر واجب ہے کیا واجب لوگ ان کے ساتھ جنگ کرے ان کے ساتھ جنگ کرے ہاں جی یعنی ان کو جھنگ کی دھمکی دے دے ان کو جنگ کرے فائن لم امتنی اگر وہ بعض نہ آ جائیں ان کو ہر طرح سے سمجھا بجھا کے نشست کر کے وسائل فرام کر کے پھر بھی وہ باہر نہ جاؤ جاؤں جماعت مسلسل وہاں تا رکھو تو بھیا ہم تو ان کو قتل کرے تو یہیں صاحب اندازہ لگاؤ جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے ہاں اور اسلام نے اللہ نے جماعت کی کتنی اہمیت کرا دیے تھے مردوں پہ کہ اگر ایک علاقے میں لوگ بالکل جماعت قائم نہ ہو اس حالات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا تو حاکم اسلامی وقت کی مام پر واجب قرار دے ان سے جنگ لڑے اور انہوں کو جونی جماعت پر حاضر ہونے کی جماعت اقامۂ جماعت پہ ان کو پھاون بنائیں پھر حرمتیں وہ صلاحت الجماعت اور جماعت کی جو نماز سے تزید بے فضائل کسی رتن اللہ صلات المنفردی صلات جماعت کو بہت سے فضائل کے لحاظ سے فضائل کثرا بہت سے فضلت علاَصللاط المنفرد انفرادِ نماز پر فضلت حاصل ہے یعنی انفلادِ نماز پر ہاں جی اکیلا پڑی جانے والی نماز پر صلاح جماعت کو جماعت کی نماز کو بہت بڑی فضلت تھے فضائل قصرے بہت بڑی فضلت تھے اللہ صلاط المنفرد اکیلا پڑی جانے والی نماز پر ایک بندہ جو اکیلا نماز پڑھتے ہیں جہاں جی گھر میں وہ اور وہ جو مسجد میں جا کے یا کہیں بھی جماعت میں شرکت کرتے ہیں اس میں ضواب میں عاجم میں بآسمان زمین کا فرق ہے تو ایک تو ہمیں آخرت کے ثواب اس میں انہان جی چائے پڑھنا وہی چار رکعت پڑھنا ہے مسجد میں پڑھیں گے اور جماعت سے پڑھیں گے تو ہزاروں رکت کے ثواب ملے گا گھر میں پڑھیں گے صرف فرض واجب پیدا ہوگا تو لہذا انسان کو جب ہم دنیائی کاموں میں ہم ہر کام میں بہت بڑے آخر سے کام لیتے ہیں جس کام میں فائدہ زیادہ اسے کو کرتے ہیں لیکن آخرت کے کاموں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے آخر کام نہیں کرتے ہیں وہاں ہم جو ہے شیطان اور نش کے تابع بن جاتے ہیں اور جس میں صواب زیادہ ہے اس کو نہیں کرتے ہیں جس میں صواب کم ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے شیطان اور نفس کا ہمارے پر مسلط ہونے کی واضح دلیل ہے یعنی ہاں آپ فرماتے ہیں جو ہے فیجب وال الماموں میں بس جب جماعت جو ہے جماعت سے پڑھنا کو جماعت کو انفرادی نماز پر بہت بڑی فضلت ہے فضائل کا شیرا ہے بہت زیادہ فضلت حاصل ہے اس لیے آپ جماعت کے ترقی بتا رہے ہیں معموم جب آپ مسجد میں جائیں گے جماعت سے نیت پڑھیں گے تو آپ کی جماعت کی نیت میں ان چار چار الفاظ بتانا ان میں سے ایک کا اضافہ ہونا پڑے گا یعنی انفرادی نیت پر ایک لفظ بالجماعت یا لفظ اہتمام اقتدا معمومن ان چار الفاظ میں کوئی ایک اضافہ کرنا ہوگا فیاجب وہ واجب ہے یہ مصحف نہیں ہے اگر آپ نیت کے اندر بلجماعت کے لفظ نہ بولے تو آپ کے، آپ کے پھر آپ نے جماعت سے نہیں پڑھا ہے یا بالجماعت کی نیت پڑھنا واجب ہے حیا جی وہ پاس واجب اللام ایک امام ہے آگے والا مامون جو پیچھے نماز پڑھیں ان کو ماموم بولیں گے ہاں جی بس ماموم پر واجب ہے یا جی دیکھ کے اضافہ کریں پھر نیت سلاد اپنی نیت نماز کی نیت میں جو بھی نماز پڑھے ال اتمام اتمام مطلب کیا ہے میں اس امام کی امامت میں نماز پڑھتا ہوں یہ امام یہ شاید میرے امام میں اس کی امامت میں نماز پڑھتا ہوں ماموم کے شد سے یہ معنی ہے اول اقتداء یعنی اس کی اقتدا کرتا ہوں یعنی ایک مقتدا یہ مختلف آگے جو چلتے ہیں وہ مقتدا ہیں جو لوگ پیچھے وہ ہیں وہ مختلف ہے تو اس کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں یہ, یہ لفظ اقتدا بڑھ میں وسلِ فرض ظہر ہاں جی اتمام ان علی جو کپتان اللہ عظیم میں وسلی فرض ظہر اقتداء ادان لیجن اللہ علیہ الجماعت یا بالجماعت ادان لیجنّہ لفظ بل الجماعت لائے جیسے ہمارے آمداوت اور علب قاعدہ میں یہی بالجماعت کے لفظ لایا ہوا ہے نا تو الجماعت یا جماعت کا لفظ استعمال کریں اس الفاظ ظہر مثلاً بل جماعت ادان لیجن لفظ بل جماعت کا اضافہ کریں اوم عام بولیں یعنی صلی فرض ظہر معموماً ادا علیہ ضبط اللہ لفظ معموماً یعنی میں معموم کیشت کسی امام کے پیچھے میں نماز پڑھنا ہوں لفظ معموماً کو اضافہ کریں تو اس طرح نیت یوں منجر کما اضا صلی اللہ ظہر جناج اگر آپ پڑھیں تو یقصدو و حاج ان الفاظ کو دل میں ارادہ کریں قصد کریں اور زبان پر جاری کرنے بہتر ہے وسلی فرض ظہر یعنی میں ظہر کے فرض ادا کرتا ہوں بالجماعت پڑھو بیل جماعت بڑھ میں جماعت ہے اور معموں میں معموم کی حیثیت سے او محتین میں ام کی حیثیت سے ان تینوں الفاظ میں کوئی ایک بولو پھر آگے آدان لیو جو بھی قبط اللہ پڑھو یعنی آدان ادا کے سرمین وقت کے اندر واجب ہونے کے بنا پر اللہ کے رضا کے لیے یوں نیت کریں اور کہ اماموں کو تو بالجماعت کا لفظ بولنا ضروری ہے ہاں جی لیکن جو خود امام ہے اس کو بھی اماماً کا لفظ بولنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے فرماتے ہیں وہ یوز اور امام کے لیے جائش ہے انجوقا دفیع نیت ہے وہ بھی اپنے نیت میں قید کریں اماماً لفظ اماماً کو بولنا بھی جائے سے وہ اللہ یہ اور اس کو ذکر نہ کریں اس کو قید نہ کریں امامن کا لفظ نہ بولیں تو بھی صحیح یعنی امام کے لیے امامن کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے لیکن معموم کے لیے جو ہے بالجماعت کا لفظ معموماً کا لفظ بولنا ہاں جی یا مختصر کے لفظ بولنا ضروری ہے امام اگر نہ بھی بولیں تو آگے بڑھ کے وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کی عمل جو ہے وہ امامن کی سمجھو نیت کیا ہے اس سے قائم مقام ہوگا لیکن معموم کے لیے جو ہے بالجماعت کی نیت کرنا ضروری ہے البتہ امام بھی کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو چونکہ جب اس لیے بحث ہے تو کریں تو زیادہ بہتر ہے اگر نہیں کیا تو اس کی جماعت میں کوئی خلل نہیں آئے گا اس کی امامت صحیح ہوگی تو یہ جماعت کے اور امامت کے بارے میں مختصر آرائس ہو گیا آگے جو ہے فرماتے ہیں جماعت کے احکامات میں سے و یعج ولّہ تقدمہ اور واجب ہے اب جماعت کے لائن میں جواب آپ بیٹھیں گے جیسے آپ لوگ بھی امامت بہت سی نمازیں عیدین کی نمازیں وغیرہ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں آپ لوگ بھی وہاں بھی طرقہ یہی ہے بیٹھنے کا آداب بتا رہے ہیں اور واجب ہے یہ کہ آگے نہ جان لا یہ مقدم نہ ہو نہیں ہونے چاہیے آگے نہیں ہونے آکے وہ رج لی ہی معموم کی پاؤں کا ایڑی جو ہے وہ اللہ عقیب رجام امام, امام کی ایڑی سے آگے نہیں ہونی چاہیے آگے پھر صفے لائن میں امام کی اڑھی اور آپ کی اڑی ہم برابر میں آ جائیں تو ابھی بتا رہے نماز باطل نہیں ہوگا لیکن آگے جائیں گے آپ جماعت سے نکال جائیں گے یہ نماز باطل ہوگا اس نہیں کہتے واجب ہے کائل اس واجب مطلب ہے آگے جانا پھر حرام ہو جائے گا تو واجب ہے مقدم نہ ہو عقیب ریز لے آپ کی پاؤں کی اڑی اللہ عقیب ریجر امام امام کی پاؤں کی اڑی سے آگے جانا جائز نہیں ہے پھر صفح لائن میں جب آپ نماز کی لائن میں کھڑا ہوگا لہٰذا امام تھوڑا سا آگے رہے بلیم بگی پل کے لازمی ہے یہ طاق کہ آپ کا پیچھے ہونے چاہیے آپ کے کم از کم ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہونا ضروری ہے اتنا زیادہ نہیں یوں سمجھو چار چار بالی، چار انگلی کے برابر کم از کم لازمی تو پر پیچھے ہو والا و تصاویر اور اگر آگے تو جا ہی نہیں سکتے ہیں آگے جانا حرام ہے پیچھے رہنا لازم ہے کم از کم جو ایڑی آپ کا پیچھے ہو لیں اگر سید میں آ جائیں برابر میں آ جائیں لم تعت جماعت تو پھر آپ کی جماعت باطل نہیں اسی سے سمجھ میں آ رہے ہیں اگر آپ آگے جائیں تو جماعت باطل ہوگا اگر آپ جاگے جائیں تو جماعت باطل ہے تو آپ کی تو پھر آپ کی یہ نماز نہ جماعت ہوگا نہ انفرادی ہوگا بے خاتہ نماز ہوگا دوبارہ پڑھنا پڑے گا لہٰذا امام سے آگے کسی صورت میں جانا جائز نہیں ہے باقی پیچھے تھوڑا پیچھے رہیں وہی عجیب والموں میں اور معموم پر واجف جب آپ جماعت میں شامل ہوگا ہاں جی یہ بھارت جو انشاءاللہ ہم کادار پڑھیں گے کیونکہ اس میں ان جگہ نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ پندرہ منٹ سے آگے جائیں تو سینٹ ہونا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر دعا کرتا ہوں علام صاحب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیعاتہ فرما آرام